اللہ, اللہ محمد اللہ محمد اللهم صل على سيدنا وسلم <سؤال> <تصال> <سؤال> <سؤال> بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری کتاب البیو کے اسباب چل رہے ہیں کتاب البیو کے اندر سے متعلق بات چل رہی تھی سے میں نے اس دن آپ سے یہ عرض کیا تھا آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ سمن, سمن کیا چیز ہوتی ہے اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ سمن کیا چیز ہے تو اب سمن کیا ہوتا ہے جو آتا ہے مبی کے مقابلے میں مبی کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ کہلاتی ہے سمن ٹھیک ہے جس کے اوپر اتفاق کر لیا جائے بے کے اندر اصل مقصودی چیز جو ہوا کرتی ہے بے میں مقصودی چیز وہ ہوا کرتی ہے مبی یعنی جو بیگ کی جا رہی ہے تو ایک طرف سے مبی آتا ہے اور ایک طرف سے سمن آتا ہے تو اصل جو مقصودی چیز ہوگی وہ کہلائے گی مبی اور جو کے مقابلے کے اندر آتی ہے وہ آتی ہے سمن اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے شراب کو میں نے ایک عرض کیا تھا کے سامنے کہ اگر شراب کو مبی بنائیں گے تو بہ باطل ہو جائے گی لیکن اگر شراب کو شراب کو سمن بنائیں گے تو بہ فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اصل مقصود ہی جو غلط ہو جائے گا تو اس مطلب ہے بے باطل ہے لیکن مقصود ٹھیک تھا سمن غیر مقصودی چیز تھی وہ آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ جی بچ جاتے تھے اور جو تھی وہ فاصل ہو جاتی تھی ٹھیک ہے جی تو گویا ہمارے پاس سمن کی ہم بنیادی طور پر تین قسمیں کہہ سکتے ہیں سمن کی تین قسمیں سمن یعنی جو مبھی کے مقابلے میں آتے ہیں ایک ہوتا ہے سمن خلکی سمن خلکی یہ ہوتا ہے سونا چاندی یعنی جن کی طبیعت ہی ہونا کیا ہے طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمن لکھا ہوا ہے سونا اور چاندی ٹھیک ہے جی تو جیسے اس لیے درم اور دینانی بھی جو بنتے تھے درم اور دینار وغیرہ وہ سونے چاندی کے ہوتے ہیں سمن خلقی سونا چاندی نمبر دو ہوتا ہے سمنے اصطلاحی یا عرفی اصطلاحی یا عرفی عرف کے اندر جن کو سمن کہہ دیا جاتا ہے سمن کے طور پہ یہ کہلاتے ہیں فلوس اور نوٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں فلوس اور نوٹ فلوس کسے کہتے ہیں سکے سکے جو ہوتے ہیں نا پہلے زمانے کے اندر بھی سکے ہوا کرتے تھے سکے ہوا کرتے تھے ان کے اعتبار سے ہوتا تھا ایک منٹ ہے تو ٹھیک ہے فلوس اور نوٹ فلوس کیا ہوتے ہیں یہ سکے سکے ہیں جیسے آج کل ہم سکے استعمال کرتے ہیں تو پہلے زمانے کے اندر بھی درم اور دنانی ہوا کرتے تھے اور چھوٹے طور پہ چھوٹے پیمانے کے اوپر پھر سکے ہوا کرتے تھے جو سونے چاندی کے نہیں ہوتے تھے وہ لڑوں سے بنائے جاتے تھے تو سمن اصطلاحی یا عرفی یا فلوس یا نوٹ وغیرہ آج جیسے ہم نوٹ استعمال کرتے ہیں بینک نوٹ سے استعمال ہو رہے تھے نمبر تین آ گیا سمن اتفاقی سمن اتفاقی مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ جی آپ مجھے اپنا گھر بھیج دیجئے گھر بھیج دیجئے تو میں آپ کو اس گھر کے بدلے میں غلام دیتا ہوں غلام اپنا جو غلام ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں گھر تو کیا ہو گیا مبی ہو گیا اور غلام کیا بن گیا سمن بن گیا تو یہ کیا کہلائے گا یہ کہ اتفاقی عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن لوگ ایسا کر لیتے ہیں جیسے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ فلاں چیز دیتے اس کے بدلے مجھ سے یہ لے لیں ٹھیک ہے مارکیٹ میں وہ بھی نہیں ہے سکوں کے ذریعے سے ہوتی تھی وہ تو تھال کی سونے چاندی کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا نمبر تو کہ جی اگر آ رہی ہے خلوص نوٹ وغیرہ آ تو اس کے ذریعے سے ہو گیا اور نمبر تین آگیا گیا سمن اتفاقی آ گیا جس کو عمومی طور پہ ہم لوگ بعض وہ کر لیتے ہیں ایسے کہ جی اس کے بدلے میں آپ سے یہ چیز لے لیں سمجھ آ جائے گی بات ہی سمنے خلقی سمنے اصطلاحی یا عرفی اور سمنے اتفاقی نا اس چیز کو اپنے یاد رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کس طریقے سے وہ چلتا ہماری بات چل رہی تھی کہ بے سرف کے متعلق میں نے ارض کیا تھا سرف تو جو بہ سرف ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یا سمن کی جنس میں سے جو ہو ٹھیک ہے نا سمن کی جنس میں سے جو ہو ان میں کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے اندر چاہیے اس میں ملس کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہے سمن کی جنس میں سے جو ہو اس میں مجلس میں سے قبضہ کرنا ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہو اس میں صرف تعین ہو جانا کافی ہے تعین ہو جانا کافی ہے قبضہ ضروری نہیں ہے جو ہم نے اس پڑھا تھا دیکھیے ذرا وقت الصرفے وقت الصرفے صرف کا جو کانٹریکٹ ہے صرف کا جو عقد ہے وقت صرف جو واقع ہو رہا ہے سمن کی جنس کے اوپر, سمن کی جنس کے اوپر یو تب قبض و قبضی ہے فی المجلس اس کے اندر اعتبار کیا جائے گا یو تب ہے اس میں اعتبار کیا جائے گا قبض و ہے دونوں ورژوں کا قبضہ کرنے کا اعتبار کیا جائے گا فل مجلس مجلس کے اندر میں نے بتایا نا سونا چاندی وغیرہ جب آئیں گے اس میں دونوں طرف سے قبضہ ہو جانا ضروری ہوتا ہے اگر ایک طرف سے قبضہ ہودھار آ جائے تو اس میں سود کا شبہ ہو جاتا ہے اور وہ معاملہ درست نہیں رہتا ٹھیک ہے نا سونا چاندی کی جب بیہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں وکر سر پہ ماں وکا آدھا جنس الاسمان ہے جو سمن کی جنس میں سے واقع ماں واقعہ جو جو واقع ہو اسمان کی جنس میں سے یو تبرفی ہے تو اعتبار کیا جائے گا اس میں دونوں عوضوں کا قبضہ کرنا مجلس،, مجلس میں وما سوا ہو اور جو صرف کے علاوہ ہو صرف کے علاوہ ہو ربا جس میں ربا پایا جا سکتا ہو یو تعین رفی اعتبار کیا جائے گا تعین کا ولا یو اس میں قبضے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ بھائی بس تعین کر دو تعین اگر گئی تو تب بھی درست ہو جائے گا اگر تعین بھی نہ کی تو بالکل درست نہیں ہوگا جیسے گندم کو گندم کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے ٹھیک ہے یا جو کو جو کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جی آپ جدا نہ ہو جب تک کہ آپ لوگ دوسرے سے لیکن تاجین ہو جائے بھائی یہ گندوں میں اس کو بیچ رہا ہوں اس کندوں کے بدلے میں برابر سرابر بیچ رہا ہے ٹھیک ہے تعین کر دی ہے اگرچھے کیا ہو جاتا ہے بندہ غائب ہو جاتا ہے چلا گیا واپس آ جاتا ہے پانچ دس منٹ بعد آگے کہتا ہے لے کے چلا جاتا ہے لیکن سونا چاندی کے اندر تو یہ ہے کہ آپ نے جب بے کی ہے آپ ادھر سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس پہ قبضہ نہیں کر لیں گے سمجھ گئی بات کو ہاں یہ اقدر ماں وقا جنس صرف جو واقعہ ہوتا ہے جن سے صرف یہ اس کے لیے صرف کی تعریف چل رہی ہے ٹھیک ہے نا اقدر کی تعریف چل رہی ہے اس دن ہو سکتا ہے آخری جو میں نے پڑھایا تھا اس میں شاید ماں وقع الا جس لسمان مشر پڑھ گیا تھا جو پچھلے سبق کے اندر اس لیے اس کو وہ ماں واقع نہیں ہے ماں و کالا اکدر ماں وا کالا جنس اقدس سر جو واقعہ ہوتا ہے یہ اقد کے متعلق بتائی جا رہی یہ بات اللہ جنس لسمان جو سومن کی جنس میں سے جو واقعہ ہوتا ہے سومن کی جنس میں قبض ٹھیک ہے جی یہ تو بات یہاں تک ہو گئی ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کی آگے مختلف قسمیں بن جاتی ہیں مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں گندم ہے گندم کے دانے ہیں اور گندم کا آٹا گندم کے دانوں سے کیا بنتا ہے گندم کا آٹا بنتا ہے یعنی جس اس کا آ جاتے ہیں حقیقت دیکھیں تو ایک ہے نام دیکھیں تو دو ہیں آپ کہتے ہیں گندم اور دوسرے کہتے ہیں آٹا گندم اور آٹا ان دونوں کا نام مختلف ہیں لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو دونوں کی کیا ہے ایک ہے اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گندم کا آٹا دے کر تھوڑا سا یعنی کے ساتھ گندم دے کر اس کا آٹا لے لیا جائے یہ مسئلہ اب کے آ رہا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں نام کی طرف اعتبار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں لیکن جب اگر آپ ان کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا اگر کمی زیاتی آتی ہے کمی زیاتی آتی ہے تو ش, شب شا ربا کا شبہ پایا جا رہا ہے کمی زیادتی کے ساتھ تو اب ذرا دیکھیے ولا یوزو جائز نہیں ہے بے اہین تھی گندم کی بہ کرنا بے اولہین جائز نہیں ہے گندم کی بہ کرنا اب سمن آر سمت کی کے بدی کے آٹے کے بدلے ٹھیک ہے گندم دے رہے ہیں آٹا لے رہے ہیں تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے اچھا یہ ولا بس کی ستو کے مقابلے میں بھی جائز نہیں ہے ستو کے مقابلے میں بھی جائز نہیں ہے و قزا لکی کو بس کے ایسے ہی جائز نہیں ہے ستو کو بیچنا آٹے کے بدلے میں ستو ست کو بیچنا آٹے کے بدلے میں ٹھیک ہے نا اب اس میں برابر سرابر کرتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے اگر اس کو جو کرتے ہیں دیکھیں کیل کرتے تھے نا کیل مسئلہ اس وقت تھا جب کیل کیا چیز ہے وہ برتن ہے جس کے اندر ڈالا جاتا ہے گندم کو اور آٹے کو تو یاد رکھیں اگر دانوں کی شکل میں دانوں کی شکل میں ہیں تو کیا ہوگا کیل جب کریں گے تو دانے تھوڑے آتے ہیں آٹا اسی برتن میں آپ ڈالیں تو آٹا زیادہ آئے گا اگر آپ گیل کے اعتبار سے کرتے ہیں, کہتے ہیں, چلو جی یہ برتن اتنا برتن آپ کو گندوں کا دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ سے آٹا اتنا ہی لے رہا ہوں اس میں ربا کا شبہ پایا جائے گا نا ربا کا شبہ پایا جائے گا کیوں کیونکہ اب زیادتی کے حوالے سے امی... یہی لگ رہا ہے کہ جی زیادہ ہوگا جو گندم ہوگی اور اگر آپ کہتے ہیں چلو یہ آٹا ہم تھوڑا کم کر لیتے ہیں آٹا ہم تھوڑا کم کر لیتے ہیں تو اب کیسے پتا چلے گا کہ اس گندم کے اندر آٹا کتنا ہے تو شب رب جو ربا کا شبہ تو لازمی بات ہے پایا ہی جائے گا اگر برابر کرنا چاہیں گے تو برابر کیسے کریں گے اگر آپ تھوڑی بہت کمی زیادتی کر لیتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اس لیے شریعت کہتی ہے کہ یہ چیز جائز ہی نہیں ہے یہ گندم دو اس کے بدلے میں آٹا لے لو اگر دونوں طرف گندم ہوتی پھر تو معاملہ ٹھیک تھا گندم ہوتی تو پھر تو یہ تھا برابر شرابر کے ذریعے کہتی ہے برابر شرابر کر لو لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا ایک چیز آگی اور اس کے ایسا آ گئی اس طرف اس لیے شریعت نے کہا کہ بھئی یہ جائز ہی نہیں ہے آپ کیسے اس کا پیمانہ کیا مقرر کرو گے کہ اس کو دیکھو گے کہ اس میں سے کتنا نکلے گا ٹھیک ہے نا اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو شب ربا کا ہے جہاں پر شب روبا بھی ربا بھی ہو ربا کا شبہ بھی ہو وہاں پہ بھی شریعت روک دیتی ہے آپ کو اچھا یہ تو بات ہوگی چلیں انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہوگی ایک طرف ایک طرف آ جائے جو ہے گوشت اور دوسری طرف آ جائے جانور پھر کیا ہوگا ایک طرف آ جائے پورا جانور جانور آ جاتا ہے اور ایک طرف گوشت آ جاتا ہے وہ کیا وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ جائز ہے گوشت کی بہ کرنا بل حیوان حیاوان ٹھیک ہے نا یہ حی حیوان نہیں پڑھنا چاہیے حیاوان ہا اوپر بھی فتح اور یا کے اوپر بھی فتح ٹھیک ہے نا وہ یوز اللہ میں جائز ہے گوشت کی وے کرنا بالحیوان وان حیاوان کے بدلے میں پتہ یوسف رحم اللہ تعالی شخین کے نزدیک شخین کے نزدیک یہ گوشت کو بنایا اس کے سمن اس کے مقابلے میں کیا آ گیا جانور آ گیا وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے وقال محمد الرحم اللہ تعالی امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں لا لاجوز یہ جائز نہیں ہے حتیہ یقون اللحم یہاں تک کے جو گوشت ہے اکسرا حتیہ یقون يكون اللحم یقونوں کی خبر کیا ہے اکثر یقون اللحم یہ اسم ہے اور آگے کیا آ رہی ہے یقون اللحم اکسرا مما مافل ہے یہاں تک کہ گوشت زیادہ ہو کس سے حیوان سے حیوان سے زیادہ ہو کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جانور جانور مجموعہ ہے کس کا گوشت اور ہڈیوں کا جانور کس کا مجموعہ ہے؟ گوشت اور ہڈیوں کا تو وہ کہتے ہیں کہ جو گوشت پڑا ہوا ہو نا جو گوشت پڑا ہوا ہو وہ زیادہ ہونا چاہیے جانور کے مقابلے میں مثلاً ایک جانور ہے اس میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ جانور اب زندہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں دس کلو گوشت نکلے گا تقریبا دس کلو گوشت نکلے گا ٹھیک ہے دوسرا پڑا ہوا تھا جو تھا وہ گوشت پڑا ہوا تھا تو وہ گوشت پندرہ کلو تھا گوشت کتنا تھا پندرہ کلو تھا تو گوشت آ جائے گا جو پندرہ کلو گوشت میں سے 10 کلو گوشت اس جانور کے دس کلو گوشت کے مقابلے میں آ جائے گا ہم کہیں گے یہ تو برابر شرابر ہو گئے یہ تو برابر سرابر ہو گئے اس جانور کے اندر دس کلو گوشت ہوگا اور یہاں پہ پندرہ کلو جو گوشت پڑا ہوا ہے یہ دونوں اس میں سے دس کلو گوشت جانور کے دس کلو گوشت کے برابر آ گیا اب جانور میں ہڈیاں بھی تو ہیں جانور میں ہڈیاں بھی تو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہڈیاں پانچ کلو گوشت کے برابر آ جائیں گی پانچ کلو گوشت کے برابر آ جائیں گی اس سے سود نہیں آئے گا سود نہیں آئے گا ریبا نہیں آئے گا کیونکہ دس کلو گوشت دس کلو گوشت کے برابر میں آ گیا اور ہڈیوں کے مقابلے میں کیا آ گیا وہ پانچ کلو گوشت آ گیا اور یاد ہے ریبا کی تاریخ کیا کی تھی ایسی زیادتی جو ٹھیک ہے بغیر عوض کے ہو جو بغیر عوض کے ہو اب یہ جو پندرہ کلو گوشت ہے نا اس میں سے جو پانچ کلو گوشت زیادہ آ رہا تھا وہ بغیر عوض کے نہیں آ رہا وہ کس کے آ رہا ہے ہڈیوں کے مقابلے میں آ رہا ہے جب ہڈیوں کے مقابلے میں آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ ربا ہے ہی نہیں کیونکہ یہ عوز کے بغیر نہیں ہے اس کا عوض آ رہا ہے بات سمجھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہڈیوں کہہ لیں یا ہڈیوں کے مقابلے بلکہ ہم آپ یوں کہہ لیں کہ جی جو اس میں کچھ زائد چیزیں ہوتی ہیں جیسے سری پائے وغیرہ جو ہوتے ہیں سری پائے جو ہوتے ہیں پائے جانور کے اندر وہ پائے وغیرہ کیا ہوتے ہیں وہ الادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیے وہ امام محمد اماماتے ہیں لا یوز جائز نہیں ایک ہی جنس ہے حتیٰ یقون اللہ یہاں تک کہ گوشت ہو جائے اکثر اما فی الحان کس سے اس حیوان سے زیادہ ہو جائے جائےمنس تو گوشت گوشت کے مقابلے میں آ جائے وہ زیادہ تو وہ زیادہ تو بس سکتی اور جو زیادتی آ جائے گوک آ جائے کس کے مقابلے میں سری پائے وغیرہ جو ہوتے ہیں پائے وغیرہ ان کے مقابلے میں آ جائے جاتی آ جائے پائیوں کے مقابلے میں ٹھیک ہے جی تو یہ اب زیادتی اس طرح آئے گی نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ پایوں کی جو اگر بے ویرا ہوتی ہے پایوں کی بے ہوتی ہے تو وہ ادن ہوتی ہے نا ادن ہوتی ہے کہ ایک پایا دے دیں دو دے دیں تین دے دیں تو یہ پایا کتنے کہہ یہ دو سو روپے کا ہے تین سو روپئے کا ہے باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ناب ناپتول کی ہو رہی ہوتی ہیں. ناب ناپتول کے اب آتے ہیں جی کھجور کی طرف کھجور کی آپ سمجھیے آپ کہ کھجور کے مختلف نام ہوتے ہیں کھجور کے ایک ہوتی ہے رتب رتب ہوتی ہے تازہ کھجور ٹھیک ہے تازہ کھجور رتب کہتے ہیں اس کو ایک ہوتی ہے تمرون آپ کھجور کے نام تو تم ہی پڑتے ہیں تمرون یہ ہوتی ہے خوش کھجور جو ہوتی ہے تمرون خوش کھجور یا اس کو ہم کھیل لیتے چھوارا چھوارا جو ہم کہتے ہیں اردو مل استعمال کرتے چھوارا ٹھیک ہے تمرون اور اتب ہوتی ہے تازہ کھجور بالکل تازہ کھجور ہوتی ہے اور تمرون جو سوکھ چکی ہے آپ کو پتا ہوا کھجوروں کو جب اتارا جاتا ہے یعنی گچھے ہوتے ہیں گچھے کے گچھے اتارے جاتے ہیں پھر ان کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ ان کو اتار کے پھر رکھتے ہیں دھوپ کے اندر خشک کرتے ہیں ان کو یہ خوش ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کو جو ہیں آپ وہ لے کے آتے ہیں مارکیٹ کے اندر بیچنے کے لیے تمرن ہو گئی تازہ کھجور ہوتی ہے اور جو رتم تازہ کھجور اور تمرن جو پرانے جو ہوگی خوش کھجور ہو گئی ہے کہتے یہ ہی ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں امام علم فرماتے ہیں کہ رتب کی بیک کرنا تمر کے مقابلے میں جائز ہے اگر برابر شرابر ہو کیونکہ کھجور بھی کیا تھی کھجور بھی کیلی چیز ہے کھجور بھی کیلی چیز ہے کیا کرتے تھے کہ جی اس برتن میں رکھتے تھے یہ بھی یاد رکھیے گا جب کھجور تازہ ہوتی ہے نا جب تازہ ہوتی ہے تو وہ بڑی نظر آتی آپ کو کہ جب سوکھ جاتی ہے نا وہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو جب کیل کے اندر ایک پیمانے کے اندر رکھیں گے تو رتب جو کھجورے ہوں گی نا اس پیمانے میں تھوڑی آئیں گی اور جو تمر ہوگی تمر وہ اس پیمانے میں زیادہ آتی ہے دریا جب چیز سوک جاتی ہے جب سوکھ جاتی ہے تو کیا ہو جائیں گی وہ زیادہ آئیں گی نا اسی جگہ کے اوپر جب ہم ڈالیں گے ایک برتن میں آپ بند کریں ان کو جو سوکی ہوئی چیز ہوگی وہ زیادہ آئے گی لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی جو رتب ہے نا رتب اس کو تمر کے مقابلے میں بیچنا جائز ہے اگر برابر سرابر کر لیتے ہو برابر شرابر کر لیتے ہو ایک میں رتب ڈالی ایک اسی طرح پیمانے کے اندر کمر ڈالی تو برابر سرابر کر لیتے یہ ایک کیل ایک کیل کے مقابلے میں تو ٹھیک ہے یہ جائز ہے لیکن جو صاحبین ہیں صاحب وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا ٹھیک ہے نا امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی جو دی گئی تھی رتب دی گئی تھی خیبر کے جو کھجوروں میں سے رتب تازہ کھجور دی گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھیک ہے نا کہ اس نے فرمایا تھا او اک المر تم رخ برن ہا کزا ابل رخ برا ہا کیا خیبر کی ہر تمر اسی طرح کی ہوتی ہے تو رتب دیا گیا تھا لیکن حضور نے کیا اس کو فرمایا تمر فرمایا امام صاحب کہتے ہیں اصل میں یہ ایک ہی جنس ہے چاہے رتب ہو چاہے تمر ہو جب ایک ہی جنس ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا سوکھی ہوئی ہے یا ہاں تازہ ہے بھئی کھجور کھجور ہے چاہے سوکی ہوئی ہو چاہے تازہ ہو بس پیما ایک پیمانے کے اندر برابر سرابر آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے بس ختم ہو گئی بات ٹھیک ہے نا صاحبین فرماتے نہیں جی یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں رتب اور چیز ہے اور تمر اور چیز ہے یہاں پہ انہوں نے امام صاحب کا ذکر کیا کہتے ہیں بے اور رتب تازہ کھجور کی بے جائز ہے خوش کھجور کے مقابلے میں مسلم بے برابر سرابر اندا بی ہنی فتح ابو حنیفہ فا رحم اللہ کے نزدیک اچھا انب انب کہتے ہیں انب کہتے ہیں انگور کو اینبن انگور ہو کہتے ہیں اور زبیب کہتے ہیں کشمش ہوتی ہے نا زبیب زبیب ہوتی کشمش خشک انگور جو ہوتا ہے خشک انگور لیکن اب دیکھا نا کشمش کیا ہوتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے سوکھ جاتی ہے کشمش وہ بھی انگور ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ کزال کل اینبو اسی طرح انگور کی بے کرنا بے ذبی بھی انگور کے ساتھ وہ کہتے ہیں برابر سرابر ہو تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن صاحب کے نزدیک وہی آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مختلف چیزیں انگور اور چیز ہے اور کشمش اور چیز ہے یہاں پہ برابری ہو نہیں سکتی ہے یہاں پہ شبہ ہے ربا کا اس لیے جائز نہیں ہے ہوگئی بات آگے چلیں ہوں ایک ہوتا ہے زیتون زیتون تو کیا ہوتے ہیں وہ بیج ہوتے ہیں زیتون ٹھیک ہے زیتون کیا ہوتے ہیں وہ بیج ہوتے ہیں جن سے تیل نکالا جاتا ہے زیتون کا تیل جب تیل نکل آتا ہے نا تو اس کا نام کیا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے زیت اس تیل کا نام زیتون کا تیل جسے ہم کہتے ہیں اولو آئل ٹھیک ہے نا तो जैथ एक लफ्ज आएगा सिमसिम सिमसिम का मतलब होता है तिल सिमसिम क्या होता है तिल जो होते हैं तिल और लफ्ज आएगा शीरज।, शीरज शीरज शीरज क्या होगा شیرج. وہ ہوتا ہے شیرا دیکھیے ذرا والا یوزو جائز نہیں ہے بے اس زیتون زیتون کی بے کرنا بسز زیتون کے تیل کے مقابلے میں میں آپ کو دیکھتا ہوں جی کے جو بیج ہے کہتے میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے بدلے میں زیتون کا تیل میں آپ سے لے رہا ہوں یہاں بھی دیکھیں وہ شبے ربا ہے نا پتہ نہیں کس میں جو ہے نا وہ زیاتی آ جائے زیاتی کا شبہ تو ہے اس کی یہ بھی جائز نہیں ہے اسی طرح ہی وہ سم سمے سم سم کی بہ تل کی بہ کرنا شیرے جے شیرے کے بدلے میں سم سم کی بہ کرنا شیرے کے بدلے میں یعنی وہ اس کا جو تیل نکلے گا تلوں کی تل بیچے اس کے بدلے میں اس کا جو تلوں کا جو تیل ہے وہ اس کے بدلے میں لینا کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے ضعی تو یہاں تک یقون و زئی تو یہاں تک کہ جو تیل ہے وہ شیرجو اور جو تلوں کا تیل جو ہے یہاں تک کہ وہ ہو جائے اکثر سم سم کہ وہ زیتون کے بیجوں سے زیادہ ہو ایسے ہی تلوں سے زیادہ ہو جو تیل نکالا گیا ہے، وہ زیادہ ہونا چاہیے ان تلوں کے مقابلے میں کیوںکون ہی یہاں تک کہ جو تیل ہے وہ, اس، وہ اپنے مثل کے برابر ہو جائے کس میں سے اس زیتون کے مقابلے زیتون کے بیجوں کے مقابلے میں وہ زیادہ تو بس سجی سچی اور جو زیادتی ہے وہ آ جائے جو اس کا جس کو کہیں گے ہم کہہ لیں یا بھوسا کہہ لیں پھوک کہہ لیں جس کو ہم جب تل نکالتے ہیں نا جب تل نکالتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے پھوک رہ جاتا ہم کہتے ہیں یہ پھوک ہے پیچھے جو بچ گیا چیز جو بچ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یہ بھی چیز آ گئی جیسے ہم نے کہا تھا کہ گوشت زیادہ ہونا چاہیے حیوان ہاں کے گوشت سے کٹا ہوا گوشت زیادہ ہونا چاہیے حیوان کے گوشت سے کیوں تاکہ اس کے اندر جتنا گوشت ہے وہ تو حیوان کے گوشت کے مقابلے میں آ جائے اور باقی جو آ جائے وہ جو زیادہ چیزیں ہیں جیسے پایا وغیرہ ان کے مقابلے میں آ جائے یہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے دیکھیں ایک کلو ایک کلو ہے زیتون کا تیل زیتون پڑا ہوا है ایک کلو زیتون ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف کیا ہے وہ تیل ہے زیتون کا تیل ہے اب بیج بیجوں کے اندر اب کیسے پتا چلے گا کہ بھائی کیسے ان کو بیک کرنا کریں جائز نہیں ہوگا ہاں جائز ہو سکتا ہے اگر جو زیتون کا تیل جو نکلا ہوا نا وہ زیادہ ہو کس کے مقابلے میں جو ویسے بیج پڑے ہوئے ان کے مقابلے میں تاکہ کیا ہوگا ہم کہیں گے کہ جو ایک کلو ہے نا اس میں سے سمجھیں آدھا کلو تو آدھا کلو برابر آ گیا جو بیجوں کے اندر بیج, بیجوں کے اندر جتنا تیل پڑا ہوا تھا بیج سمجھے آدھا کلو کے, بیجوں کے اندر جو تیل تھا وہ آدھا کلو تھا بیجوں کے اندر جو تیل ہے وہ آدھا کلو ہے اور یہ جو آدھا کلو زائد پڑا ہوا تیل یہ مقابلے میں زائد ہے کس کے مقابلے میں جب ان بیجوں کو ہم نکالیں گے جب تیل اس کا نکال دیں گے تو پیچھے جو پھوک بچ جائے گا نا جو زیادتی بچ جائے گی وہ اس کے مقابلے میں آ جائے گا کوئی بات سمجھ رہے ہیں یہ بڑے کام کی بات ہے یہ بڑے کام کی بات ہے زیادتی اور اس کے اوپر جدید مسائل نکلتے ہیں آج کل کے جدید مسائل شیئرز کے مختلف چیزوں کے ان چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی شیئرز کا مسئلہ ہم یہاں سے نکالتے ہیں کہ اس کے اندر اس اصول کو اپناتے ہوئے دوبارہ دیکھیے کہتے ہیں ولا یوز زیتون کی زیتون کی بحجائز نہیں ہے بے زیت کس کے بدلے میں زیتون کے تیل کے مقابلے میں و سم سم تلوں کی جائز نہیں ہے بس شیر جے جو اس تلوں کا جو تیل ہے اس کے مقابلے میں شیرا اس کو ہم کہتے ہیں شیرج حتیٰ یکون زیتو و شیر جو شیرجو شیر یہاں تک کہ جو زیتون ہے شیرج ہے یہ اکثر امتون ہے یہ زیادہ ہو جائے زیتون سے و سم سم سم سے بھی ہی تو, تو تیل آ جائے گا اپنے مسل کے برابر یعنی جو تیل نکلا ہوا تیل ہے وہ اس میں سے اتنا تو آ جائے گا جتنا کس کے اندر ہے جو تلوں کے اندر پڑا ہوا ہے یا زیتون کے بیجوں میں اتنا پڑا ہوا اتنا اس کے پر تیل تیل کے مقابلے میں آ جائے بس زیادہ تو اور جو زیادہ تیل آ رہا ہے بس سجی رہتے وہ پھوک کے مقابلے میں آ جائے ٹھیک ہے جی بس میرے خیال میں اتنا ہی کر لیتے ہیں یا آگے اگر ٹائم ہو تو آگے لے جاؤں لیکن ختم کر لوں اگر لیکن ٹائم لگ جائے گا پھر اس میں چلیں یا آگے رک جائیں پڑھا دوں آپ کو کلاسیں تو نہیں آگے کہیں آگے جانا تو نہیں ہے کہیں چلیں بس ٹھیک ہے نہیں جانا ہے تو پھر نہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں نا میں چاہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ امپورٹینٹ چیزیں اس کو چھوٹا نہ سمجھیں یہ سود کے معاملات کا وہ آتا ہے اسی لیے اس پہ ٹائم بھی میں ارام ارام سے آپ کو سمجھا رہا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا شیئر کے متعلق چلے ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں میں نے کہنا شیئرس کے اندر مسئلہ نکلتا ہے ہوتا یہ ہے جب شیئرس آتے ہیں خریدنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی شیئرس کی کے شیئرز جو ہوتے ہیں نا بنیادی طور پہ یہ حصہ ہوتے ہیں مثلا دس روپے کا شیئر آپ خریدتے ہیں دس روپے کا شیئر کمپنی کا کمپنی جو ہوتی ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے ان کے کچھ ایسٹس ہوتے ہیں کمپنی کے اندر کچھ ان کے پاس نقدی پڑی ہوئی ہوتی ہے نقدی نقدی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ بلڈنگس کی شکل میں ہوتے ہیں مشینوں کی شکل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کمپنی ہوتی ہے نا اس کا سو پیسہ بھی اس کا پڑا ہوا ہوگا تو اگر ایک ایسی کمپنی آتی ہے ایسی کمپنی آتی ہے جس نے ابھی اب اگر آپ نے اس نے خرید لی ہے کوئی کوئی اگر اس کے مارکیٹ کے اندر شیئر آ گیا اب اس کا مارکیٹ کے اندر شیئر بکھ رہا ہے پندرہ روپے کا پندرہ روپے کا تو جو بندہ شیئر خریدتا ہے نا وہ بنیادی طور پر ہر ہر چیز کے ہر ہر چیز کے اندر مالک بنتا ہے کمپنی کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اندر بھی جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس کے بقدر بنے گا جو بلڈنگ ہے اس کے اندر بھی اپنے حصے کے بقدر مالک بنے گا جو مشینری ہے اس کے اندر بھی اپنے حصے کے بقدر مالک بنے گا اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کیا ہے جی یہ دس روپے کا شیئر ہے دس روپے کا شیئر اس کے اندر جو کمپنی کے نا اس شیئر کے مقابلے میں چار روپے ایسٹس جو تھے نا وہ تھے جو پڑے ہوئے تھے اکاؤنٹس کی شکل میں بینک اکاؤنٹس کی شکل میں چار روپے بنتے تھے چار روپے بنتے تھے ادھر سے بھی چ... تو دس روپے کا شیئر آ رہا ہے تو اس میں سے چار روپے چ... کس کے مقابلے میں آگے ان پیسوں کے مقابلے میں آگے جو کمپنی کے پاس پڑے ہوئے ہیں بینک اکاؤنٹ کی شکل میں ہیں لوگوں کے اس میں سے تو چار روپے چار کے مقابلے میں آگے اور باقی جو چھ روپے ہیں نا جو میں نے دیے چھ روپے جو میں نے دیئے, دس روپے میں نے دیے نا تو چھ روپے اس مشینری کے مقابلے میں بلڈنگ کے مقابلے میں اور اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ سود نہیں ہوگا لیکن اگر آپ سوچیں کہ کمپنی کے جو لکوئڈ ایسٹس ہیں لکوڈ ایسٹس جن کو ہم کہتے ہیں لیکوڈیٹی لکوڈ ایسٹس یعنی پیسے کی شکل کہنا اندر جو لیکوڈیٹی ہوتی ہے جو کہ کیا ہو پیسے کی شکل میں ہو یا اس کو آپ ٹرانسفریبل ہو پیسے کے لئے بڑی آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں کمپنی کا شیئر آپ خرید رہے ہو جی دس روپے کا لیکن کمپنی کے جو اس کے مقابلے میں جو حصہ آ رہا تھا نا وہ سمجھے آ رہا تھا گیارہ روپے کا گیارہ روپے گیارہ روپے جو بینک اکاؤنٹ کی جی شکل میں اب مسئلہ خراب ہو جائے گا کیوں آپ دس روپے دے کر دس روپے دے کر 11 روپے خرید رہے ہیں اور صرف 11 روپے نہیں خرید رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کا شیئر آنے کی وجہ سے آپ کا حصہ مشینری میں بھی آئے گا اور آپ کا حصہ آئے گا بلڈنگ کے اندر بھی آئے گا دیرے آپ اتنے ہیں دس روپے لیکن اس کے مقابلے میں جو پیسہ آ رہا تھا بینک اکاؤنٹ کی شکل میں یا کسی اسکول میں وہ اس سے زائد ہے وہاں پہ ریبا کا شبہ پایا جاتا ہے وبا کا شبہ پایا جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ابھی آپ اس بات کو نہ سمجھیں کچھ وہ نہ کریں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آگے چل کے اس سے کئی چیزیں نکلتی ہیں پھر اس سے کئی چیزیں نکلتی ہیں تو ان چیزوں کو اگر مضبوط کریں گے تو پھر آپ جدید مسائل کو سمجھیں گے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں پرانے مسئلے پڑھ رہے ہوتے ہیں پرانے مسئلے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ پرانا مسئلہ ہے لیکن اس کو اب بھی اپلائی کرتے ہیں تو نئے مسئلے کے اوپر بہت اپلائی ہوگا ٹھیک ہے سمجھ نہیں آیا کوئی بات نہیں یہ آپ کا بھی مسئلہ کی وہ چیز ہے کہ یہ ذرا مجھے پتا ہے کہ واقعی ذرا مشکل چیز ہے کیونکہ اس کے لیے پہلے آپ کو شیئرس مجھے سمجھانے پڑیں گے آپ کو پہلے شیئرس کیا چیز ہوتی ہیں بنیادی طور پہ شیئرس سمجھاؤں گا پھر اس کے بعد پھر آگے یہ چیزیں سمجھاؤں گا تو وہ تو بعد کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے پھر یہ جی میں صرف آپ کو ایک حل ایک ہے, ایک اشارہ ہے, ایک اشارہ ہے جدید مسائل کی حوالے سے تو بڑے لیول کی بحث ہے بڑے لیول کے شہر کے بڑے لیول کی بحث ہے بڑے بڑے حضرات کی آپس میں وہ ہوتا ہے کہ کیا کیسے ہوگا ٹھیک ہے نا یہ ہو جائے گی کچھ الفاظ ہوں گے اس کو ذرا لغت میں دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا لغت میں دیکھ لیجیے گا کہ ان کا تلفظ صحیح کیا ہے کیونکہ مجھے بھی جو ہے تھوڑا سا یہ بس سکھتے ہے یا سکت ہے ٹھیک ہے نا بس سکتی ہے یا سکت ہے میں نے پڑھا تھا بس کیونکہ میں دیکھا نہیں ہے ان کو پتہ نہیں بہت پہلے دیکھا ہوا تھا ابھی مجھے تھوڑا سا اشکال ہو گیا ان کا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تاکہ اور اپنے پاس ایسے جو اعراب ہوتے ہیں نا ان کو لگا لیا کریں کتاب کے اندر کیونکہ انسان بھول جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سکتے ہے یا سکت ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ایسے ہی جو ہے نا رتب ٹھیک ہے نا رتب ہو گیا ایسے ہی ابھی ہم نے شیرج ہے یا شیرج ہے ٹھیک ہے نا شیرج ہے یا شیرج ہے ان کو دیکھ لیجیے گا ان کو دیکھ لیں آپ لوگ کے اندر تاکہ غلط وہ نہ لفظ نہ آئے ٹھیک ہے جی چلیں بس پھر آج اتنا ہی میرے بھی اب آگے کلاس ہے تیاری کرنی ہے جامع کے اندر سبق ہے تو چلیے السلام علیکم السلام مائک فری ہے